السّلام علیکم um و رحمۃ اللہ وبرکاتہ الحمد اللہ مكرم سامعین و ناظرین مشاہدین مشاہدات عقید واسطیہ کی شرح آپ کے سامنے کی جا رہی ہے آج مصنف رحمتہ اللہ علیہ نے جو اہل سند صلب صین ہیں ان کے اور جو اہل باطل ہیں ان کے درمیان جن پانچ اصول کو بیان کیا تھا کتاب کے اندر جن میں سے چار اصول آپ کے سامنے سے پہلے بیان ہو چکے ہیں آج پانچویں اصل ہم آپ کے سامنے پڑھیں گے اور وہ پانچویں اثر یہ ہے کہ اہل سرگت اور جماعت شلفزہ رہیں اور جو ان کے نقش قدم پر چلنے والے ہیں وہ سب لوگ صحابہ کے بارے میں جو حوالد ہیں رافذہ ہیں ان کے درمیان راہی اعتداب پر ہیں سلف صارحین کی وسطیت اور مسائل میں ان کے ہاں جو اعتدال ہے ان تمام چیزوں کا تذکرہ چل رہا تھا چار اصول اس سے پہلے آپ کے سامنے بیان ہے آج یہ پانچواں اصل ہے کہ صحاب کرام کے تعلق سے خوارد اور رافضہ یہ دو گمراہی کا شکار ہیں اور سلف صارحین ان دونوں کے درمیان راہ اعتدال پر قائم ہیں خوانج اور رافظہ ان دونوں جماعتوں کا ذکر اس سے پہلے آپ کے سامنے ہو چکا ہے اور ہر منگل کو صحاب کرام کے تعلق سے یہاں پر مجروع کی جاتی ہے اور بطور مقدمہ اور تمہید کے تقریباً 23-24 درس ہو چکے ہیں جن میں صحاب کرام کے فضائل اور منعقد یہ تمام چیزیں آپ کے سامنے بیان ہو چکی ہیں اسی طریقے سے صحاب کرام کے تعلق سے جو فرقے اور جو جماعتیں گمراہی کا شکار ہیں ان جماعتوں کا بھی ذکر آپ کے سامنے اس سے پہلے ہو چکا ہے اور ان دو جماعتوں کا بطور خاص آپ کے سامنے سے کیا گیا تھا کون سی دو جماعتیں خوارج اور روافذہ راسز، خوارج ان کو کہا جاتا ہے جنہوں نے علی رضی اللہ تعالیٰ کے خلاف فروج کیا تھا بغاوت کیا تھا ان کو خوارج کہا جاتا ہے اور آج ہر شخص کو خارجی کہا جاتا ہے جو ان کے عقیدے اور منہج کو اپنائے ان کا جو مشہور عقیدہ ہے وہ یہ ہے کہ جو خوارج ہیں کہ وہ گناہوں کے خلاف خروج اور بغاوت کرنا اسی طریقے سے جو بڑے گناہوں کا انتخاب کرتے ہیں ان کے بارے میں ان کا یہ عقیدہ ہے کہ وہ کافی ہو جاتا ہے اور مرنے کے بعد وہ ہمیشہ ہمیں جہان کے اندر رہے گا اسی طریقے سے جو خوارج ہیں وہ ان تمام صحابہ کی جو ہفتے عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے لے کر کے اور جو ان کے زمانے میں ان کو شہید کیا گیا جسے مورخین نے اور اس طریقے سے ذر و تعداد کے علماء نے جسے فطنے سے تعبیر کیا ہے فتنے کا زمانہ اس وقت سے لے کر کے جو بھی صحابہ موجود تھے وہ سب کی تکفیر کرتے ہیں کون خوارج خواتی صاحب نے ان ان کا ساتھ نہیں دیا بھی کہتے ہیں خارجی یہ خواتی لوگ ابو بکر و عمر کی خلافت کے لوگ قائل ہیں لیکن عمر ازی اللہ تعالی کی خلافت کے بعد یا ان کی شہادت کے بعد جو بھی صحابہ تھے ان تمام صحابہ کی تکفیر کرتے ہیں کون خوارج اور ابو بکرو عمر رضی اللہ کی خلافت کو تو مانتے ہیں صحابی بھی مانتے ہیں لیکن یہ ہے کہ جو ادب اور احترام صحابہ کا ہونا چاہیے وہ ادب اور احترام ان کے دلوں میں نہیں پایا جاتا ہے. کسی بھی صحابی کے تعلق سے خوارج کے ہاں اگرچہ ابو بکر و رضی اللہ تعالیٰ عما کی خلافت کو مانتے ہیں اور اس طریقے سے ان کے زمانے میں ابو بکر و عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے تک جو صحابہ تھے ان کو بھی وہ لوگ مانتے ہیں کہ وہ صحابی ہیں لیکن جو ادب اور احترام ہونا چاہیے وہ ان کے ہاں نہیں پایا جاتا ہے تو یہ خوارج ہیں جو عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تکفیر کرتے ہیں ان کو کافر کہتے ہیں اور وہ تمام صحابہ جو اس وقت زندہ تھے جب عثمان رضی اللہ عنہ کو شہید کیا گیا اور جب ان لوگوں نے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلاف خروج و بغاوت کیا تو کسی بھی صحابی نے ان کا ساتھ نہیں دیا تھا کوئی بھی صحابی ان کی جماعت میں نہیں تھا اس لیے تمام صحابہ کی تکفیر کرتے ہیں کہتے ہیں جس نے بھی ہمارا ساتھ نہیں دیا وہ مسلمان نہیں وہ کافی رہا چاہے وہ صحابی ہی کون نہ ہو تو ایسے تمام لوگوں کو کافی قرار دیتے ہیں تو خوارج بھی اس معاملے میں رافدہ کے ساتھ ہیں روافذ کے ساتھ ہیں تو خوارج بھی صحابہ کی تکفیر کرتے ہیں ان صحابہ کی جنہوں ان کا ساتھ نہیں دیا حضرت عثمان کو کافی کہتے ہیں علی رضی کو کافر کہتے ہیں اور کسی بھی صحابے ان کا ساتھ نہیں دیا جسے تمام صحابہ کو وہ تکلیف کہتے ہیں ظاہر بات ہے یہ صحابہ کے تعلق سے حدرجہ یہ ان کی تنقید ہے اور ان کی ہے کہ کرام کو کافر قرار دیا ناض یہ حدرجہ دلالت اور گمراہی ہے تو یہ گمراہی کے ایک سرے پر ہیں خواہش تو خوالج یہ وصفی نام ہے یہ خوارج ہر اس کو کہا جاتا ہے جو ان کے عقیدے اور منحج کو اپنائے چاہے اس کا نام کچھ بھی ہو اپنا نام کچھ بھی رکھے ہو ان کو خوارج ہی کہا جاتا ہے حکمرانوں کے خلاف خروج کرنا بغاوت کرنا عام مسلمانوں کی تکفیر کرنا ان کو کافر قرار دینا حکمرانوں کو کافر قرار دینا ان کے خلاف بغاوت کرنا بڑے گناہوں کے انتخاب کرنے والے کے بارے میں عقیدہ رکھنا کہ وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جہنوی ہے وہ کافر ہو گیا مسلمان باقی نہیں رہ گیا وہ اگر بڑے گناہ کے انتخاب کر لے تو جس کا بھی عقیدہ ہے ان سب کو خوارث کہا جاتا ہے چاہے اس کا جو بھی نام ہو نام سے غلط نہیں انسان کا عقیدہ اور منحج کیا ہے اس سے غلط ہے انسان انسان کا ایک نام عبداللہ ہے عبداللہ کہتے اللہ کی عبادت کرنے والا اللہ کا بندہ اب وہ اللہ کی بندگی نہ کرے شر کرے کفر کرے تو نام اس کے لیے کافی نہیں جنت میں جانے کے لیے یا کسی کا بہت پیارا نام رکھ دیا جائے محمد کسی کا نام ہو کسی کا نام احمد ہو اور وہ شر کرے خرافات کرے وداہد کرے تو صرف نام سے کہ محمد اس کا نام ہے جنت کے اندر نہیں چلا جائے گا جب تک کہ وہ شریعیت کے مطابق عمل نہیں کرے گا تو اصل یہ دیکھا جاتا ہے کہ انسان کے اعمال کیا ہیں انسان کا عقیدہ اور منہج کیا ہے نام کی طرف زیادہ انسان توجہ نہیں دیتا تو اس لیے یہ خوارج ہیں چاہے اپنا کچھ بھی نام رکھیں کیونکہ لوگ اپنے آپ کو خوارج نہیں کہتے ہیں یہ اپنے آپ کو خوارج نہیں کہتے ہیں جیسے بوکو حرام ایک فرقہ ہے ایک جانا افریقہ میں پایا جاتا ہے یہ سب کو کافر قرار دیتے ہیں اس طریقے سے آپ دیکھیے اور مسرا ایک فرقہ ہے جو شام کے اندر پایا جاتا ہے اس طریقے سے آپ دیکھیے آئے گا یہ سارے کے سارے خوارج ہیں طالبان یہ سب کے سب خوارج ہے کیونکہ سب کی تکفیر کرتے ہیں یہاں کورما کی تکفیر کرتے ہیں لوگ حکمران کے خلاف پوری بغاوت کو جائے سمجھتے ہیں بلکہ واجب سمجھتے ہیں مسلمانوں کی تکفیر کرتے ہیں جو ان کے عقیدے اور مناج کو نہ اپنائے تو یہ سب ان کا عقیدہ اور مناج ہے نام کچھ بھی رکھ لے نام رکھنے سے نہیں ہو داعش آپ نے دیکھا یہ اپنے آپ کو خوارج نہیں کہتے یہ تو آپ کو سمجھ رجحانات میں سے مانتے اور بڑے بڑے علماء کا نام بھی لیتے ہیں لوگ تو نام لینے سے کوئی ان کے عقیدے اور منحص پر نہیں ہو جائے گا کیونکہ لوگ قرآن کا بھی نام لیتے ہیں حدیث کا بھی نام لیتے ہیں تو کیا قرآن و حدیث ان کا ساتھ دے رہی نہیں قرآن و حدیث ان کے خلاف ہے تو اس لیے خوارج حروش حص کو کہا جاتا ہے ہر اس فرق اور جماعت کو جو ان کے عقیدے اور منحج کو اپنائے اور مسلمانوں کے خلاف خروج کرے یا قرآرآن کے خلاف مسلمانوں کی تقفیر کرے ان کو کافی قرار دیں صحابہ کے تعلق سے ان کا عقیدہ ہو تو کافر ہیں تو ان سارے لوگوں کو کیا کہا جاتا ہے خوارش کہا جاتا ہے اور سب سے بڑا وصف ہے حکمرانوں کے خلاف خروج کرنا بغاوت کرنا لوگوں کو ابھارنا ان کی برائیوں کو لوگوں کے سامنے بیان کرنا یہ ساری چیزیں یہ مایا وصف ہوتا ہے ہی لوگوں کا تو ان کو خوارج کہا جاتا ہے دوسرا کون فرقہ رافذہ رافدہ جنہیں شیعہ کہا جاتا ہے یہ رافدہ کے اختلاح آباد میں آئی ہے زید بن علی بن حسین بن علی بن علی طالب یہ ان سے لوگوں نے پوچھا ابو بکر و عمر رضی اللہ تعالیٰ عماء کے بارے میں تو انہوں نے کہا کہ ہمارے نانا کے وزیر تھی بڑی تعریف کی تو ان لوگوں نے ان کا ساتھ چھوڑ دیا کیونکہ ان کا مقصد یہ تھا کہ وہ ان سے برات کا اظہار کریں ابو بکر و عمر کو گالی دیں جیسا کہ رافیہ اور شیعہ ابو بکر و عمر کو عثمان کو گالی دیتے ہیں ان کو کافر قرار دیتے ہیں تو ان کا یہ کہنا تھا کہ جو سوال کیا کہ ابو بکر و عمر کے بارے میں آپ کا کیا کہنا ہے تو انہوں نے کہا کہ بھائی ہمارے نانا کے وزیر تھے انہوں نے اسلام کی بڑی خدمت کی ہے دین کی بڑی مدد کی ابو بکر و عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بڑی اچھی بات کہی کہ یہ لوگ کیا کیے ان سے نکل گئے تو زید بن علی نے کیا ہمارے رفض تمونی تم لوگوں نے میری بات کا انکار کر دیا رفض کہتے ہیں انکار کرنے کو رفض دمانے انکار کرنا اسی وقت سے ان کو رافضہ کہا جاتا ہے اور جو لوگ ان کی باتوں کو مانیں ان کو زیدیہ کہا جاتا ہے وہ بھی آفزی ہیں شیعہ ہیں لیکن ان کو زیدیہ کہا جاتا ہے اس لیے من جو فرقہ شیعوں کا ایک زیدیہ کے نام سے وہی زید بن علی بن حسین بن علی بن بنتا علی فطر منصوبہ ہیں جب ان سے لوگوں نے پوچھا ان کے ماننے والوں نے شیعوں نے کہ ابو بکر عمر کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے تو انہوں نے تعریف کر دی تو اس وقت دو فرقے ہو گئے ایک وہ تھے جنہوں نے زید بن علی کو چھوڑ دیا کہا آپ تمہاری بات کو نہیں مانتے ہیں یہ تو مسلمان ہی نہیں ہے وہ عمر عمرات ان کی تعریف کر دی تو ان کو رافضہ کہا جانے لگا ان کے بارے میں کیا کہا زید بن علی نے کہ تم لوگوں نے میری بات کا انکار کر دیا رفض تم رفض رفظ رفظ معنے ہوتے انکار کرنا تو اس وقت سے ان کا نام رافضہ پڑ گیا جن لوگوں نے ان کی بات کو مان لیا ان کو زیدیہ کہا جانے لگا کیونکہ ان کا نام تھا زید توسی طرحت کرتے ہیں ان کو زیدیہ کہا جانے لگا وہ ویسے رافظہ کے بہت سارے فرقے ہیں بہت ساری جماعتیں یہاں پائی جاتی ہیں اور ان میں جو غالی قسم کے لوگ ہیں وہ تو علی رضی اللہ تعالیٰ کو معبود بھی مانتے ہیں اسی لیے علی رضی اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کو جلا دیا تھا اور ان کا بانی عبداللہ بن صبح ہے جو کہ ہودی تھا اس نے اسلام کا لبادہ اوڑھا اور اس طریقے سے اسلام کے اندر بہت ساری نئی نئی چیزیں اسے داخل کر دی اسی نے لوگوں کو عثمان رضی اللہ عنہ کے خلاف وہ ہلایا تھا بھڑکایا تھا کوئی عبداللہ بن سوائے یہودی تھا وہ. اپنے آپ کو مسلمان کہنے لگا منافق تھا اور کہا کہ میں مسلمان ہوں عثمان رضی اللہ عنہ کے خلاف لوگوں کو بھڑکانے لگا ان کے خلاف جو ہے شور مچانے لگا اور ان کے خلاف الزامات لگانے لگا کہ عثمان رضی اللہ تعالیٰ ہوں. یہ کمزور ہیں خلیفہ کے لائق نہیں ہیں اور اس طریقے سے اُپر بہت ساری تہمتیں لگائی اس نے عبداللہ بن سبا نے یمن سے مصر گیا مختلف ملکوں اور شہروں میں گیا اور لوگوں کو تیار کیا اور پھر وہ سب آ کر کے حسین حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلافت کو ختم کر دیا ان کو شہید کر دیا تو یہ عبداللہ بن سبا اس کا بانی تھا جس نے لوگوں کو عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلاف بھرکایا اس لیے امام نے تعینہ لکھا ہے کہ بولیس جس طریقے سے کہ ہوتی تھا اس نے نسلانیت کو برباد کر دیا اسی عبداللہ بن سبا نے اسلام کے نام پر اسلام کے اندر بہت ساری چیزوں سے پیدا کر دی اور اسلام کو اس نے برباد کیا تو وہی اسی کے ماننے والے ہیں رافدہ اسی عبداللہ بن سبا کی بڑی عزت ان کے ہاں شیعوں کے یہاں رافضیوں کے یہاں کیونکہ اصل میں اس جماعت کا اس فریقے کا بانی عبداللہ بن سبا ہی ہے عبداللہ بن سبا کو بھی علی رضی اللہ عنہ جلانا چاہتے تھے لیکن وہ بھاگ کھڑا ہوا نہیں پا سکے اس کو تو جو بھی علی رضی اللہ عنہ کے بارے میں عقیدہ رکھتے تھے کہ علی ہمارے معبود ہیں اور ہم ان کے بات کرتے ہیں ان کے لیے ہم کو پیدا کیا گیا ان سب کو جلا دیا تھا علی رضی اللہ تعالیٰ نے اور خوارج کو قتل کر دیا تھا خوارج کو قتل کر دیا تھا علی رضی اللہ تعالیٰ نے جو بھاگ کھڑے ہوئے وہی بچے تھے تو عبداللہ بن سبا بھی بچ گیا تھا لیکن علی رضی اللہ علیہ عنہ کو بات یہ معلوم ہوا کہ اللہ کے سور صلی اللہ علیہ وسلم نے آگ کا عذاب دینے سے منع کیا ہے کہ آگ کا عذاب وہی دے گا جو آگ کا خالق ہے آگ کا پیدا کرنے والا اللہ تعالیٰ ہے کیونکہ آگ بھی کی مخلوق ہے لہذا آگ کا عذاب اللہ کے علاوہ کوئی نہیں دے سکتا پہلے ان کو حدیث نہیں معلوم تھی عبداللہ بن عباس نے جب ان کو حدیث سنائی تو انہوں نے کہا کاش یہ حدیث مجھے پہلے معلوم ہوتی تو میں ان لوگوں کو آگ میں نہیں جلاتا کیونکہ وہ برے حقیقے علی رضی اللہ عنہ کو معمود مانتے تھے کیا ہمارے معمود ہیں اللہ کے انکار کر دیا انہوں نے تو کہا ایسے لوگوں کو جینے کا حقی نہیں ہے جو مجھے معبود مانتے تو علی رضی اللہ نے اسے لوگوں کو جلا دیا تھا اور ان کی شرارت دے کے جب ان کو جلا دیا تو ان کا اور فی بڑھ گیا کہ آپ ہی ہمارے معبود ہیں کیونکہ وہ کہتے تھے کہ آگ کا عذاب اللہ کے علاوہ کوئی نہیں دے سکتا دیکھے آپ یہ رافیوں کو یہ بات معلوم تھی کہ آگ کا عذاب اللہ کے علاوہ کوئی نہیں دے سکتا یہ حدیث ان کو معلوم تھی یہ بات معلوم تھی لیکن علی رضی اللہ عزیث معافی رہے گی یہ عدیش نہیں معلوم تھی تو ایسا ہو سکتا آپ خلی بھی تو مسلم ہیں علی رضی اللہ عن اللہ کے اصول کے داماد ہیں آپ کے جیداد بھائی بھی ہیں علی رضی اللہ عطعن ان کے اوپر حدیث معافی رہے گی ان کو حدیث نہیں معلوم تھی جب جلا دیا تب عبداللہ عبد عباس کو جب معلوم ہوا کہ تو جلا رہے لوگوں کو تو جا کر ان کو حدیث سنایا کہ اللہ کے اصول نے اسے منع کیا ہے مت جلاؤ ان کو ان کو یاد مت جلائیے منع کیا اللہ کے اصول صلی اللہ علیہ وسلم نے تو جب ان کو معلوم تو رک گئے تو انہوں نے کیا کہنا شروع کر دیا کہ ہاں یہ ہمارے معبود ہیں کیونکہ آپ میں جلانے کا کام کون کرتا ہے اللہ ہی کر سکتا ہے لہذا یہ ہمارے اللہ نوز بلّہ یہ ان کی شرارت تو ان کی طریقے سے بدعد کی تھی ٹھیک ہے تو معلوم یہ ہوا کہ یہ حدیث بھی انسان کو منفی رہ سکتی ہے آج بہت سارے مساحل بتاتے بھی حدیث ہیں تمہارے ہمارے لوگ کیا, کیا کہتے ہیں کہ بھائی ہمارے امام کو حدیث نہیں معلوم تھی آپ پہلی بار حدیث سنا رہے ہیں اتنے بڑے امام تو کو حدیث نہیں معلوم تھی علی رضی اللہ تعالیٰ کتنے بڑے خلیف ہیں اللہ کے صحیح صلی اللہ وسلم ادامات نبی صاحب ہی ہیں ان پر حدیث مخفی رہے گی اور جو باطل والے تھے رافضہ جو علی رضی اللہ عنہ کو معبود اور علام آپ تھے وہ ان کو حدیثات تھے ان کو معلوم تھا لیکن علی رضی اللہ تعالیٰ علم کی بات نہیں معلوم تھا اس لیے ایسا ہو سکتا ہے اگر ساری حدیثوں میں علم ہر صحابی کو ہوتا تو صحابیوں کی روایتوں کے درمیان فرق کیوں ہوتا ہے کہ نہیں فرق ہے کی نہیں فرق ہے کسی سب حدیثیں کس سے مرمی ہیں ابو رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جابر رضی اللہ علیہ رضی اللہ علیہ خواتین حستے عشار رجی اللہ تعالیٰ سے سب زیادہ حدیث سے مرمی ہیں سب زیادہ حدیث سے مرب سے تو صحابہ کے جو فرق ہے حدیثوں کا بیان کرنے میں ملتی بنا پر کہ ہر صحابے کو حدیث نہیں معلوم تھی تو بعد میں بھی ایسا نہیں کہ ہر عالم کو ہر امام کو, ہر امام کو ہر حدیث معلوم ہے جی ہاں تو اس لیے اگر کوئی حدیث ملے آپ کو بتائی جائے اس حدیث پر انسان کو عمل کرنا چاہیے یہی ہر امام نے کہا ہے کہ تمہیں حدیث مل جائے میری بات کو چھوڑ دینا حدیث پر عمل کرنا ہو سکتا ہے کہ ان کو حدیث نامی ملو صاحب رام کو حدیث ملتی تھی اپنی پرانی بات کو چھوڑ دیتے تھے حدیث کرتے تھے اس طریقے سے ہمارا یہی منہج اور سیوا ہونا چاہیے تو علی رضا انہوں نے جلانا شروع کر دیا عبداللہ بن عباس کا معلوم دورتے ہوئے گئے کہا کہ ہم ان کو کیا کر رہے جل، جلا رہا مجھے معبود مانتے ہیں مجھے رب مانتے ہیں لوگ کہ میں نے سب کو پیدا کیا میں خالق ہوں میں ان کا محبوب ہے اس لیے میں ان کو جلا رہا ہوں تو عبداللہ بن عباس نے کہا کہ اللہ کا اس لیے کیا اسے کہ کی کسی زیرو کو آپ آگ کا عذاب نہیں دے سکتے نہیں جلا سکتے ان کو تو علی رضی اللہ رک گئے تو جو بچ گئے انہوں نے کہا ہاں یہی ہمارے معبود ہیں کیونکہ انہوں نے ہم کو عذاب دیا آگ کا اور آگ کا عذاب اللہ کے علاوہ کوئی نہیں دے سکتا دیکھیے شیطان کس طریقے سے لوگوں کے عقیدے سے اور عقل سے کھیلتا ہے جی ہاں تو بتانا مقصد یہ ہے کہ یہ رافظہ ہیں غالی قسم کے لوگ شیعہ قرآن کی تحریر کے قائل ہیں یہ تمام صحابہ کی تکفیر کرتے ہیں علی رضی اللہ حسن حسین حسین ابو ذر عبداللہ بن عباس یہ چند صحابہ کو چھوڑ کر کے باقی تمام صحابہ کی تکفیر کرتے ہیں. اور کا عقیدہ یہ ہے کہ ہماربی کی وفات ہوئی تمام صحابہ دن سے مرتد ہو گئے تھے یہی چند لوگ بچے تھے کون علی حسن حسین اور آل بیت عبداللہ بن عباس یہ سب لوگ جو تھے آل بیت میں سے اور مقداد ملاسمت رضی اللہ عنہ اور ابو ذر رضی اللہ علان ہوں یہی آٹھ نو صحابہ کو چھوڑ کر کے باقی سب دن سے مرتد ہو گئے تھے یہ رافظیوں کا شیعوں کا عقیدہ ہے جو ایرانی لوگ ہیں جو آج مسلمانوں کے سب سے زیادہ اپنے آپ کو ہمدرد کہتے ہیں فلسطین کا ہمدرد کہیں گے غزہ کا ہمدرد کریں گے کہیں گے حالانکہ سب سے زیادہ مسلمانوں کے لیے نقصان دہ وہی ہیں و نصارہ زیادہ مسلمانوں کے بڑے دشمن ہے صحابہ کے دشمن ہے قرآن کے دشمن ہے اللہ کے دشمن لیکن اپنے آپ کو سب سے زیادہ چونکہ میڈیا ان کے پاس ہے میڈیا ہمیشہ سے یہودیوں کا رہا یہودی اور یہ یہودیوں ہی سے پیدا ہوئی ہے عبداللہ بن صبح یہودی تھا اسے آپ دیکھیے میڈیا ان کے ہاتھ میں سب یہی سمجھتے ہیں کہ فلسطین کے ہمرواں اور فلسطین کے ہمدرد اگر کوئی ملک ہے تو صرف اور صرف ایران ہے نولہ جب کہ پورے ایران کیا نام ہے فلسطین کو تباہ کر کے رکھ دیا خزاں کو تباہ کر کے رکھ دیا ان لوگوں نے کچھ حاصل نہیں کیا ہما ایک پارٹی ہے وہ بھی انہیں کی پرافیوں اور شیعوں کی پارٹیوں جی ہاں ایران جاتے ہیں پوری تباہی اور بربادی وہاں کر دیا غزہ کے اندر اب لوگ حماس کے خلاف کھڑے ہو رہے ہیں فلسطین میں لوگوں کو نہیں معلوم کہ اندر سے کیا ساتھ بات چلتی ہے کتنا ان کو پیسہ ملتا ہے تو میرے بھائی حقیقت انسان کو سمجھنا چاہیے حقائق کیا ہیں یہ انسان کو سمجھنا چاہیے جذبات میں اور نعروں میں انسان کو نہیں آنا چاہیے جی ہاں تو یہ روافظ جو قرآن میں تعریف کے قائل ہیں ہنستے عائشہ رضی اللہ تعالیٰ پر الزام لگاتے جنا کا آج بھی تمام شیعوں کا عقیدہ آئیے عائشہ رضی اللہ عنہ کے تعلق کی کتابوں کے دباقہ لکھوں نے جی ہاں قرآن میں تعریف کے قائل صحابہ کی تکفیر کرتے ہیں تو یہ علی رضی اللہ علیہ کے تعلق سے غلو کرتے ہیں حسن حسین کے تعلق سے غلو کرتے ہیں باقی اور صحابہ کی تکفیر کرتے ہیں جو ہم اہل سنت اور جماعت ہیں صلیف صاحب کے عقیدے اور مناج پر ہیں ان کے یہاں جس طریقے سے کیا نہیں پایا جاتا جو رافذہ غلو کرتے ہیں جن کے بارے میں علی رضی اللہ عنہ کے بارے میں امام معصوم مانتے ہیں کہ معصوم ہے ان سے غلطی نہیں ہو سکتی بلکہ ان کے ہر امام جو ہے وہ نبی سے اونچا درجہ رکھتا ہے عالم الغیب ہوتا ہے یہ سارے غلو ہیں یہ اللہ کے علاوہ کوئی عالم الغیب نہیں ہے تو ہم صحابہ کی قدر کرتے ہیں ان کا ادب احترام کرتے ہیں ان سے محبت کو دین مانتے ہیں ایمان مانتے ہیں جنت میں داخلے کا ذریعہ اور سبب مانتے ہیں ان کے نقش قدم کی پیروی کرنے کو واجب اور ضروری سمجھتے ہیں کہ جو صحابہ کے نقش قدم کی پیروی نہیں کرے گا سلم شالر کے راستے پر نہیں ہوگا گمرائی کے راستے پر ہے اللہ رب الامین نے ہمیں حکم دیا ہے کہ ہم ان کے راستے کی پیروی کریں لیکن ان کی شان میں غرور ہی کرتے کہ وہ عالم الغیب ہیں یمان معصوم ہیں ان سے غلطیاں نہیں ہو سکتی نہیں ایسا نہیں ہے ہو سکتا ہے بشر تھے وہ امبیا معصوم ہوتے ہیں انبیاء کے علاوہ کوئی معصوم نہیں ہوتا ہے ان سے غلطی ہو سکتی ہے بھول ہو سکتی ہے لیکن وہ بھول اور غلطی پر قائم نہیں رہتے اصرار نہیں کرتے ان کو معلوم پڑ گیا ہم سے بھول ہوگی غلطی فوراً چھوڑ دیتے تھے صحابۂ کرام تو ان کا بڑا اونچا مقام مرتبہ ہے لیکن ہم ان کی شام میں غرو نہیں کرتے جیسے راسدہ گرو کرتے ہیں علی رضی اللہ عنہ حسد اور حسن اور حسین رضی اللہ تعالیٰ عنما کے بارے میں کہ انہیں الوہید کے مقام پر یا عالم یا اللہ تعالیٰ کی جو خصوصیات ہیں ان خصوصیات کا حامل مانتے ہیں یہ ساری چیزیں ہمارے ہاں نہیں ہیں تو خوارش جو صحابہ کی ترقی کرتے ہیں رافدہ بھی صحابہ کی تفتیش کرتے ہیں وہ بھی کافی قرار دیتے ہیں لیکن آل بیت کے تعلق سے علو کا شکار ہے ہم آل بیت سے بھی محبت رکھتے ہیں اور آل بیت کے تعلق سے ہم ان کا ہمارے پر دو حق ہے ایک تو اللہ کے سور سے قرابتداری کا حق ہے اور ایک ایمان اور دین کا حق ہے عام صحابہ کے مقابلے میں آل بیت کا دوہرا حق ہوتا ہے ایک عام مسلمان پر اللہ کے سور کے خاندان سے ہے خاندان اور قرابتداری کا حق ہے اور ایک دوسرے ان کے دین اور ایمان کا حق ہے لہذا ہر ہر وہ انسان ہر وہ مسلمان جو سرف صاحب, صاحب کے عقید و منہج پر ہے وہ علی بھائی سے محبت کرتا ہے علی رضی اللہ عنہ سے حسن حسین سے ان کے خاندان سے عبداللہ بن عباس سے یافر رضی اللہ عنہ جو بھی نبی کے خاندان سے سب سے محبت کرتے ہیں حسن حسین کو جنت میں نوجوانوں کا سردار مانتے ہیں علی رضی اللہ عنہ کو چودہ خلیفہ مانتے ہیں خلیف راشد اور علی رضی اللہ عنہ کے زمانے میں کوئی ان سے افضل نہیں تھا تمام چیزیں کو برحق مانتے لیکن صحابہ کی شان میں جس طریقے سے یہ لوگ چند صحابہ کے تعلق سے گلو کا شکار ہیں غلو کرتے ہیں وہ غلو سے اہل سمت الجماعت سلب سارین کے لوگ پاک اور صاف ہوتے ہیں نہ ان کے ہاں گلو ہوتا ہے نہ ان کے ہاں تنخیش ہوتی ہے جن کا جو حق ہے وہ ان کا حق دیتے ہیں اسی لیے ان کا راستہ ہمیشہ درمیانی ہوتا ہے اعتدال پر یہ لوگ ہوتے ہیں تو صحابہ کے تعلق سے بھی سلب ساحین لوگ کہاں پر ہیں اعتدال پر قائم ہیں ان کے ہاں گلو نہیں ہے جیسے راستہ کے پایا جاتا ہے اور نہ ان کے ہاں تنقید اور کوتاہی ہے جیسے خواہش کے ہاں پایا جاتا ہے بلکہ ہر صحابی کی قدر کرتے ہیں اور ہر صحابی کی وہ بات جو قرآن حدیث کے معافی اس کو لیتے ہیں ان کے اجماع پر کو واجب العمل قرار دیتے ہیں اور اس طریقے سے ان کو اپنا ان کے راستے کو اپنانے ہی میں بھلائی اور خیر سمجھتے ہیں کیونکہ اللہ رب العالمین نے ہمیں اس بات کا حکم دیا ہے کہ ہم ان کے راستے کی پیروی کریں جو ان کے راستے کو چھوڑ دے گا اس کے لیے جہنم کی وعید اللہ رب العامی نے سنائی تو صلب صالحین کے راستے پر چلنا ان کے فہم اور عقیدے کے مطابق قرآن و حدیث کو سمجھنا یہی اعتدال ہے اور یہی اصلی اسلام ہے جو اللہ رب العمین اپنے نبی کو دنیا کے اندر دے کر کے بھیجا اللہ تعالیٰ دعا کہ اللہ رب العالمین ہمیں تمام مسائل میں اقتدار پر قائم رکھے اور اللہ رب العالمین ہمیں عقیدے کو سیکھنے سکھانے کی توفیق نایت بنائے چونکہ آج ہمارے ہاں بچوں کا سانہ پروگرام ہونے والا ہے اور بچیوں کی تیاری کے تعلق سے ہماری بچیاں اور معلومات حاضر ہوئی ہیں اور ابھی ان کو خطابت کی اور تقریر وغیرہ کی ٹریننگ دی جائے گی اور سے خطاب وغیرہ سنا جائے گا اسی وجہ سے میں نے اقتصار کے ساتھ چند باتیں بیان کی ہیں اور ہی پر اپنی بات ختم کرتا ہوں اور انشاءاللہ اگلے ہفتے میں عقیدے کا درس نہیں ہوگا کیونکہ اگلے ہفتے میں ہمارے یہاں شیخ ضمیر صاحب تشریف لا رہے ہیں جو ہر اتوار سے لے کر کے جمعرات تک ان شاء اللہ اسلام کی شرع کریں گے وہ تو ان کا درس ہوگا تو اگلے ہفتے میں نہ اس کا درس ہوگا اور نہ ہی صحابہ کے تعلق سے جو سلسلہ چلتا ہے وہ درس جو ہے اگلے ہفتے میں آنے والے منگل کو رہے گا صحابہ کے تعلق سے اس کے بعد والے ہفتے میں جو ہے یہ درس نہیں ہوگا اللہ تعالی ہم سب کو توفیق دیا خیر السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ اب زیادہ لوگ مناتے ہیں تو زیادہ تر لوگ نماز بھی نہیں پڑھتے تو زیادہ تر ہمارے لیے دلیل نہیں ہے نہیں ہاتھ نہیں اٹھائیں گے لیکن پڑھیں گے اور کیا لکھ رہے ہو